خطیب الاسر مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی فضل امن چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں پرجوش نعروں سے ان کا استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علمائے ال سنت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله منت بلا سدا ملا نیم سد کر سلو نال او ہلو نام منو سلو آلوت سلیم <تصفيق> السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا مسلمان پراؤ اسلام علیکم حمد سنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و سنات و بعد آجزانہ فریادہ حق تعالی جلہ شانہو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہنو خطات تو محفوظ فرماوے دوستو دی محفل مقدس یا المومنین امیر المومنین مولا کائنات علی مشکل خشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد مبارک مبارکر منعقد ہوئی جنا نے ایمان اور نیک نیتی محفل شرکت کی تھی اللہ تعالی مولا کا ولایت کا سدکا حاضری قبول و منظور پردار رمضان شریف کا مبارک مہینہ سامنے جس حساب کی محفل ان شاء اللہ عزیز اختصار دے بندہ ناچیز مولا کائنات علی مشکل کشار کشارد اللہ و تعالا نو سرکار دارے ماروزات ارد کرے گا اللہ تعالیٰ ان پاک سدکا فرماوے بخش فرماوے ہدایت فرماو دوستو جب مولا علی پاک سرکار کا ذکر خیر شروع کر موضوع سامنے اوندہ ہے کئی لڑیاں وچوں نکڑ پہندیاں نے ایک آپ سرکار دے فضائل مناقب او شانہ جڑیاں قرآن و حدیث آئیاں نے ایک موضوع جڑ جا دوسرا آپ سرکار کی سیت کا موضوع جوڑ آ سامنے کہ آخر ایڈی شان والا بندہ وہیں دے سن क्योंकि छोटे काम, बंदा के कदी नहीं होया। वड़े वड़े वड़े काम ते क्या हमेशा दस्तूरे होए वे बंद कोल कम भी हमेशा व्डे ही होते साडे रंगे खच बंदे जड़े ने उच मारते हैं खचा वाले काम करते हैं जिना अला सोने ने अपनी खास मेहरबानी पालिया हों وہ بندے کدی خرچ والا کام نہیں دے ہمیشہ ایسا کام کردے لے جس کام خالق خالا خود راضی ہے گویا دوسرا موضوع سیرت کا نکل تیسرا موضوع کم فہم بے وقوف کم اقل علم تو دور لوکا دے خدشات سوالات شبہات اعتراضات صحابہ کرام دے بارے وکھرا موضوع چوتھا موضوع حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دے طیبات تو کہ بات سرکار نے امت دی ہدایت دی خاطر اپنے منہ مبارک گل سویا کی, دییاں کی, دییاں کی اے ہوں کئی لڑیا نکل آن کئی شاخا بن آدی مختصر وقت یہ سارے مسائل دے गुफ्तू सैर हासिल नहीं हो सकती मैं महा जिस तरह फुल टोकरे दंद फुल सुगते जाओ मैं इसे तरह ही थोड़े चार गल् इस मुक्त सरवक्त करागा मैं राति कि रोजाना ही دو دو تر تر گھنٹے بولنا ہوں ہالے میرا ساؤن کا وقت بھی پورا نہیں ہوا میں نو دس بجے اتنے آن کے ستا ہاں اتوں رمضان شریف روزے رکھے ہوں نے خوشکی ہو جاندی بندے نو. بار سورت ان شاء اللہ حلدی ہے اللہ تعالیٰ شاہ علی پاک سرکار دے جوڑ کا سدکا بنتا ہے نا چیر کچھ نہ کچھ توفیق عطا فرمائے گا سرکار دے ذکر خیر یاد رکھنا سڈے سامنے صحاب کرام دے متعلق اور اہل بیت کرام دے متعلق جدو شان اور فضائل اور انہوں دے حالات دی گل آئے گی ساڈے سامنے دلیل صرف قرآن تے حدیث ہوے گی دوسر تیسرے نمبر تے حضور سرکار دی امت دا امت ولیاں دا اتفاق یہ وی سڈے واسطے دلیل ہے قرآن اور حدیث تو بعد مدی تاج دار دی امت دے ولیاں دا اتفاق سڈے واسطے بہت بڑی دلیل ہتا کہ حجت شرییا شمار ہوں نبی پاک نے خود فرمایا ہے لا تج تمے امتی آلہ دلالہ میری امت گمراہی تے کٹھی نہیں ہو سکتی گمراہی تے کٹھی ہر ہر بندہ معصوم نہیں میں صحابی ہے تے صحابیے کوئی ہے. لیکن امت منحصل امت جاوے تے اے معصوم ہے ساری امت کول گنا ہو سکتا اگر کروڑا کول گا تے وچ کئی ہزارے ہو جہ ہونگے جنہوں واللہ اللہ نے کامل ہدایت عطا فرمائی ہو مجرم ساڑے رنگے اگر تے شیر ربانی ورگے شیر بھی اس دنیا تس دیں داتا حجویری جیسے کامل ولی بھی ہے اس واسطے اسان تین چیزوں وے تاریخ تاریخ دیاں مصنوئی گلا ساڑے واسطے نہ ساڑے مذہب دی دلیل نہ ہجت نہ برہان ہے اول کدی نہیں جا گے اگر کوئی گل قرآن حدیث اور حدور دی امت دجما کے خلاف نظر آئے گی اسا تاریخ کا ورکا پاڑ سکنے ہیں مگر نبی دین تو معافا نہیں ہٹ بے شانے علی پاک ن جد پڑے آئے تو اللہ کی مہربانی جھوٹ اور بناوٹ تو ہٹ کے حبے علی سرکار کا دعوی رکھنے والے کوئی تر لاک من کڑا تدیسا بنائی لیکن سان کسی من گڑا تدیس کا روایت کا سہارا لین کی لڑ نہیں سڈے کول سچا خزانہ ہی کافی پیا حضرت سد نا ابن عباس نبی پاک سرکار دے صحابی جنہوں آکا امامدار سرکار نے دعا دیتی سی اللہم فی اللہ ہکے ہو یا اللہ میرے چاچے دے سپتر نو دین دی پوری سمجھ عطا فرما اور قرآن دی تفسیر سمجھا دے او صحابی ابن عباس فرما نے قرآن دیا دو سو آیات حضرت علی دی شان چتری کنیا آیات دو سو آیات مولا علی سرکار کی شان چتری اور جدو احادیث پڑھنے ہے تو کسے صحابی دے بارے حدیثاں نہیں منقول ہوئی روایت ہوئی جنہ مولا علی سرکار دے بارے حدیثاں ہی ہیں پھر لطف دی گالے وے کی گل نو جمجھتے ہیں وہ نوز باللہ اہل بہت سے دشمن سن مخالف سن علی دے اونا ہی صحابہ کرام نے مولا علی سرکار دیاں شان والیاں والیا نو نقل فرمایا ہے سواد دی گل تو یہ کہ کیونکہ اللہ نے قرآن نے جو فرمایا ہے اللہ نے فرمایا شد والذین معه اشدوا علی الکفار الرحمن او بینهم ترهم رکحل سجدا اللہ سبحانہ اللہ اللہ سُبحانہ نے فرمایا جننے بھی میرے نبی کے نال رہنے والے میں سارا کی سفت اشا ل سخت نے آپسر نرم نے اہل بینت بھی نبی پاگ سرکار اہل بیم وہ بھی ہزور نال رین والے سن صحابہ بھی حضور دنال رین والے سن اس واسطے آپس دے اندر مہربان سن رحمت کرن والے سن تا یوں انہاں نے ایک دوجہ دیا تے تشانہ دیا حدیثہ بیان فرمایاں لے اور غور کرنا با تیرے سامنے نبی پاک مبارک ہلور سرکار ہدیس روایت ہوئی نے شالی مشکل کشادی شان مبارک اندر میں نو بیان کرن لگا آہا, حضرات توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ غور فرما اللہ دیا بند کے جا حضرت شالی مشکل آپ کہ بندے بیٹھے سپیر نہ بھی میری آواز تو بھی باہر پہنچ جاؤں گی اللہ کی مہربانی توجہ رکھا جی اور فرمان لا دیا بند دے تاجدار سل تعالی دے صحابہ کرام نہیں علی پاک دیاں شانہ وال روایت نقل فرمائیاں نے میں تیرے سامنے ابو بکر سدی رضی اللہ تعالیٰ نو فاروق عالم صحابہ دیاں روایت بیان کرا ذرا غور کرنا کملی والا کر سل علیہ وسلم سرکار دے صحابہ کرام دیا روایت نے سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نرگی کشتی ورگی میری اہل بیت کی مثال کشتی غور فرمانا اے نبی دے صحابہ اے کرام نے روایت فرمائی جے ہاں جی اہل نہیں حضور سرکار کی روایت دے. اے دی وضاحت سن لے. حضرت کشار سرکار آ فرما نے میں مدینے دے تاجدار او نماز پڑھیا نے جدو کوئی بھی حضور نال نماز پڑھنے والا نہیں سی نماز پڑھیاں نے غور فرما حضور سرکار نے اپنے چاچے ابو حضرت عباس نو فرمایا اے چاچا جی آؤ ابو طالب دے گھر پتر چوکھے نے جا کے ونڈ لایا انہیں کچھ تسی لے آؤ کچھ میں مدی تاجدار نے حضرت عباس پاکیا ابو کے گھر حضرت اباس نے حضرت جافر تیار چکیا اپنے سینے لایا جدو باری علی مشکل پشا بھی آئی سدکے جا مدی تاجدار نے اپنے سینے مبارک نہ لایا سونے نبی سرور نے اپنے سینے مبارک نہ لا کے گھر لیا سدکے حضور سرکار دے صحابہ بڑیاں بڑیاں شانہ والے نے پر اے مقام نبی پاک سرکار دے داماد علی نو ہویا ہے کسے نو نتا نہیں ہوا حضور سرکار قدم مبارک اپنے آپ نہیں اٹھتا من لو مگی تل والا بے اللہ مینا وا جل ہزور دے نے میں چھوٹا وا کوئی ایسا نہیں جڑا اپنی مرضی کر अल्लाह की वही हमेशा काम करना वो इस अंदर रास्ता समझावगा सोने नबी सरवर गए मौला अली सरकार चुक लिया घर के अंदर नबी पाक ने अपनी निगरानी हजरते अली तरबीयत फरमाई بچپنے تو آپ اپنے گھر پلیا ہے پر علی دے سدکے جا جا مدینے در چلیا اے نارا نہ نا اپنا نارا ہے نہ فرمان لا دیا دے تاجدار نے تربیت فرمائی راز میں کی سی حضرت نوح علیہ سلام اللہ نے فرمایا طوفان بڑا وا بڑا جہاں اصل نجات دینی انہوں پا لو پر اس بیڑے, بیڑے بناو کی گل اللہ نے قرآن چتاری رب ہے فسن نہ فل کابے آئی اور नू बेड़ा बढ़ा सा निगरानी साडिया अखा दे सामने बेड़ा तैयार कर अल्लाह बंदा बनती त्यार रब की निगरानी बच्च मगर अबू जल का बनना हो रे مدنی لال بننا ہو جائسان سمجھ بیٹھی بناو ایکو بی مگر مخلوق ون سبن بنا کسی آلہ بنایا اس کسی ادنا بنایا اس کسی پاک بنایا اس کسی نلیت بنایا اس. کوئی کنڈیاں والے درخت نے کوئی فلان والے پھلاں والے درخت نے کوئی تما بنیا بھی کوئی تما بھی کوئی ہندوانا بھی اللہ نے فرق رکھے نی مخلوق اللہ سونے نے فرمایا سڈیا دے سامنے بیڑا بنا جس بیڑے دے وسیلے اسان نجات دینی اپنے ایمان وال ہدو طوفان نہ رب سونے دی نگرانی خاص رحمت دی نگاہ طوفان کفر کے بڑے بنے آنے سن گمراہی دے آنے سن دلالتوں دے اونے سن دے اونے سن ادور سرکار اللہ نے حکم فرمایا اے سونا میرے ایمان والوں کا بیڑا علی سجے پاک ہرسنا حسین سین ਵਿੱਚ نظر سامنے بناؤ اس بیڑے جڑا بیٹھتا جو گاہ بابا فرید خاجا جمری بنتا لاک طوفان آن گے مگر فرق نہیں آنا سڑکے جا حضرت مولا مشکل کشا اللہ بہ دولا شریک مولا نے اس بیے تیار نبی سرکار دی نگرانی کرا ہے علی دے ددکے جا جڑا نبی سرکار دی اک مبارک ریا <laughs> سلطان اے تن میرا چشمہ ہو وے مرشد وے نہ رجا او اتنا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا کجا ہوں اتنا دھیا من سبر نیا ہوتے وال ہز ا مرشد پید باب سانو لاکھ کروڑا ہزار بندہ توجوق نہ سبھا خدا دیا بندے کا اور فرما مار پا کرنا مدیجدار بیڑا تیار فرمایا ہمیشہ شالی سرکار فرما لیے میں دا ساں نبی پاک سرکار مینو انگلی لا لا کے لے سن پہاڑ لے جانا آپ بھی اللہ دی عبادت کرنی شاہ علی سرکار مجدد فرسانی رحمت اللہ علیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ ولایت دا بہت بڑا پیشوا گزریا ہے آپ مرشے دار نے تریقت چاہتے ہیں آپ فرما جر حاف سرکار کا جسم مبارک سلطان فرماؤں تن میرا یارا چشمہ ہو رجا اتنا دے مڈی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاتے کی کجا ہوں اتنا دھیا مینو سبر نہ آئے تو میں ہوتے وجہ مرشد دیدار, دیدار و باہو کروڑا ہجا Oh! <laughs> اور فرما بندیا, توجہ اللہ دیا بندہ تو خدا دیا پیا کرنا مدی دیتا اجدار نے بےڑا تیار فرمایا ہمیشہ شالی سرکار فرما لے میں پنجا سالوں دا ساں نبی پاک سرکار مینو انگلی نہ لا کے لے سن سرکار نے پہاڑا پہاڑوں لے جانا آپ بھی اللہ دی عبادت کرنی لال مینو لا دین ایک گل شاہ علی سرکار جد دل فرسانی رحمت اللہ علیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ بے سلسلہ ولایت دا بہت بڑا پیشوا گزریا ہے آپ دے مرشے دار نے تریقت چاہتے ہیں آپ فرماندے نے جنا چیر حالے علی پاک سرکار دا جسم مبارک روح تو مشرف نہیں ہوا روح پاک جسم نہیں آئی فیض ولایت دا مرتبہ اللہ نے علی پاک دے ادوں کا ہی سپرد کیا ہوا پچھلیا ولایت جو ونڈینا رہا ہے وہ شاہ علی دے دبس لال ہی ونڈی دہ اسے واسطے مولا علی سرکار ایک پل بھی شرک نہیں کیتا آپ جدوں اما پاک دے پیٹ دے اندر سن نور ابسار کتاب میرے کو پہیے شیخ مومن شبلن جی رحمت اللہ فرماتے ہیں علی پاک سرکار دی اما بوت دے اگے جاندی سی سجدہ کرن دی خاطر علی پاک نے پیٹ اچ چکر جانا ماں ج نہ علی نے ماں غیر نہ دینا علی ہمیشہ ہی وہدہ شریک دی توحید تے قائم رہا اس واسطے مولا علی سرکار واسطے نام لیا جاوے پڑھیا جا کر ملا ہو وجہ کی پڑھیا جا مطلب ہے اس کا مطلب اللہ انہاں دے چہرے مبارک نو عزت والا بنا مکرم انہاں دے چہرے بے. کیوں اے لفظ دس رہے وہ چہرہ کدی غیر اگے جھکیا اپنے رب تو سوا کسے دے چکیا ہی اللہ انہوں کے چہرے پاک نو عزت والا بنا ہوئے چہرہ کدی غیر اگے جھکیا جکیا سڑکے جاگا اور فرماؤ حضرت سد سدی کے اکبر روایت پیش کرنے لگا تاریخ دمشکی کتاب دمشق القبیر محدث سب نے ساکر دی سرکار نے کئی سنداں ربن روایت نقل فرمائی حضرت سدھی کے اکبر سرکار دی بیٹی اما عائشہ سدی کا ایس روایت نزرت سی کے اکبر سرکار تو نقل کردیا نے اما فرما میں اپنے باپ سدھی کے اکبر ابو اے ابو جی علی دے چہرے دے ویخ بار بار ویکھی وی جے اے ابو جی وجہ کی ہے علی چہرے تے نظر جو ٹکا لے جے پھر ہٹاں دے صدیق اکبر نے فرمایا نیے میں رسول اللہ تروجے علی الباد علی نو تکڑا عبادت ہوں گل توجو ہو حدیث حضرت صدیق اکبر پھر حضرت صدیق تو ان دی بیٹی سنیا ہے، اما عائشہ صدیقہ نے سنیا ہے، پھر انہیں اگان روایت بیان فرمائی تے صحابہ تو تے سڈے تا کپڑ گئی اور کچھ سانگ ہوں غار فرما معلوم ہوا اما عائشہ صدیق اکبر علی دا ادب کرن والے سن علی مشکل کشا پیار کا دبا اس واسطے نبی پاک سرکار دا جدوں وسال ہو جائے چھ دن بعد سوائے کے موہرکا دن لکھے چھ دن تو بعد حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر دون رل کے نبی دے دربار کی زیارت واسطے آئے کہ زیارت واسطے بھی پتہ لگا کہ ہے دربار سے جا حضور سرکار دربار سے جا رہے ہیں دونیں کٹھے پہ جانے جا کا کی ہے सिद्धिक पिछों चलते ने मौला नू तुम्हारे लाग। तुम्हारे लाग। अली फरमाते तू अ हो अली कोशिश करते ने क्योंकि व्डे बंद भी वे हमें जिन्हों अला व्डा बनावे ना वो उदो ही बनाऊंगा ही जदों अपने आपू पहोटा बना اپنے آپ ہی بندے بندے سے کرت ہوئے رابوں نے ہمیشہ ظلیل کر مار دئی خدا بھی قسم کر کے آنا مولا علی سرکار ابو بکر نے اگے کر دے لیں حضرت ابو بکر علی پاک نے اگے کر دے لیں علی فرماؤں دے لیں کی وجہ ابو بکر میرے اگے نہیں چل دے ابو بکر فرما نے اس واسطے نہیں چلتا جی تعظیم نبی کر دے لے میں ابو بکر کیوں نہ راک نہ سب نل علی فرما نے جیتے ہزور باندھے سجے پاس نے تینوں بٹھاؤ اگان اس واسطے صدیق اکبر نے فرمایا کیا مت والے دن پل سراج تو گزرے گا علی جاتی یہ روایت سدھی کے اکبر دیوجو ہے کوئی نہ اے ہوئی صدیق اکبر سندا جا دل تھردا جا اے نہیں آخنا مینو آواز آئیے آواز کیوں آوے آئے وہی خدا پہنچیے جڑا رب دا دے دا فرمان اے یہ سننی دمان اور فرمان لا دیا حضرت مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی نو اپنے پتر لے کے کھلوتے فرما نے ایلی اے تیری شکل دا نہیں یہ رسول رڑتا فرما لے سچ بھی ہم بی فرمایا لیے مشابہ نہیں رسول اللہ دی شکل دے، کیونکہ حدیث نبی پاک نے فرمایا سینے تو اتر حسن میرے سینے تو تھلے ہرسین میرے وا سب اللہ واستے خدا دی قسم کر کے آنا جب صحابہ ہے کرام شوق ہونا نا حضور دی دید دا نبی سرکار دی زیارت کا دونوں شہزادی کتھے چکرنا نقشہ رسول اللہ دا بن جانا زیارت کر کے تے دل ٹھار لینا نبی سرکار دے صحابہ دی عادت مبارک سن. غار فرمان لا بندے بند سدکے جا وہ گل صدیق دیاں سن وقت تھوڑا ہے تیرے سامنے عمر دیا بھی گلان سنا حضرت عمر بن خطاب سرکار دن خطا آپی آئے پینڈو آرابی آئے آرابی آئے کوئی جھگڑا سی حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا علی کو ہل کرا لو انہیں آخر سان نہیں فیصلہ کرنا علی بوا و حضرت سدی اکبر حضرت فاروق گرے لیا فرمایا شرم نہیں آن نبی فرمایا وہ کائناب کا مولا فیصلے واسطے نہیں फरमा हम एक बार हजरत फारूक आदम सरकार औरत ने बदकारी की तो बदकारी की नाजायज बच्चा पेट चड़ी चाई शरीय मुताहरा के मुताबिक फारूक आदम फैसला सादर फरमाया इस औरत संसार किया जा علی مشکل کشا بیٹھے سن فرما نے عمر جرم یہ بچے دیر جاؤ جب بچہ جنم ہو جاوے گا ادو بعد یہسار کیتا جاوے گا حضرت عمر بن خطا فرما نے یا اللہ میں ایسی مشکل تو اندر مشکل دیا مشکل علی نہ ہوایا میں پناہ لینا ایسی مشکل میرے سے نہ آئے جس حل کرا علی نہ پی بلکہ آپ فرما سن یا میں تیر زندگی تیرے تو منگنا تیر علی جی جر علی روے میں رکھی جی نہ میں چک لوں خدا دی قسم کر کے آنا حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علی پاک کو مشکل کشا کلب دیا ہے مینو کہ چی پر جو بوتھا بند کر کدھر مکھیاں وڑ جان گیا تینوں ایسا نہیں پتا اصا کون ہے مشکل کشا آخن والے یہ ہدور کا دوجا خلیفا امر بھی لکھا توجہ نہیں سب اس واسطے سن لو درا خیبر دیواری واری آئی خیبر درا بڑا واسی دا دروازہ بڑا وڈا سی صحابہ کرام کول اندر جایا پیا جا رہا اگر مولا علی مشکل پوچھا آپ سرکار نے کبا ہاتھ مارا दर्रे किले दीवार तो छिक लिया छिक के खबे हाथ्रा फल लिया सजे हाथ तली तलवार यूदिया के गाटे वड वड के सट्टी आने तू की समझना अली पाक कोई यूदिया देर थोड़े सन دے پاں بڑے بیٹھے علی مشکل کشا و بلکہ ان جدو گرفتار کر کے نبی پاک کی کچہری چ لیا گیا آکا نے فرمایا علی تلوار چار سو یو لا دیا بندے تھوڑے بن پی مت اپنے منہ آ جناب علی ہم تیرے اے آلد! آلد! علی اگو جاپ دے وے گا تو میرے لیے ہوئی جی میرے میں جی مینو دل دشمنی سی کافر دل چی دشمنی ہوا ف... فتر بادشاہ لی امر نے تھلے رکھ کے وال پڑے فرما دی شہدا دے اثر ساد سر میں بہال اگے نے اللہ تو بعد تے باپ نہیں اگائے آخر عمر پتہ نہیں سی تقریر کردیا کردیا ایک دن خطبے اندر بادشاہی دے دور رو پی کسی نے بعد پوچھا امر سی بعد کردا رو دے کیوں سو फरमाया जा रो मैं एक वेला पुराना याद आया सियाने आते ने अपनी औकात ना भुले औकात कभी ना भूली अला भी सानू औकात याद दिवा वेख दे सही आपू जो जम्या सै तू की सै جما میں تکڑا کر کے جوان جان چلا بندے دا تھیان کروں دے اپنا وقت دیکھی پہلا کدرے مغروریاں نہ جاوی کدر آکڑ نہ کھا بوی بادشاہی جلامت میں ذات دی سلامت فرما لیں منولہ یاد آیا پوچھا رو کہڑا فرمایا میں مکے ہوں سیرا ابا اونٹ پیا چار میں میرا باپ مینو ہے بیٹا میں روٹی کھا جانا ہے اونٹا دا خیال رکھ اونٹ بھی پنجی سن میرے سپرد کر کے میرا ابا چلا گیا میں بڑا تنگ ہویا، میرے کو اونٹ نہیں سام کدی یہ کابو کرنا ہے، دوسرا ن سجا بس اسے چکر چ رہا ہا. بڑا پریشان کدی وہ ویلا سی اونٹ نہیں سانبے جانے اجو ویلا ادی دنیا نو سام کے بیٹھا راک نہ انگلش پڑھی سی نہ کوئی کتاب دیاں زبان دیاں کتاباں پڑھیاں سن ایک اد چاہتے نا یہ ساری دنیا ہی لو راک نہ سبھا لو ساند مبارکرس نو حسر مبارک وال باپ نہیں اگائے اللہ تو بعد پاپ یعنی نبی پاک نے اگائے یاتری جانا اتنا کھلم کھلا شرک یہ تو کدرے اج کا تو ممبر تو چھ سی تو سانا جا شرک کر گیا نا امر پاک سانو شرک کبو بعد کا جاسمیا دسیا کہ میرا مطلب اگاندا اللہ پر وسی لاتے مدنی کیونکہ تیری دوست تیس پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ جب تک بکے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر, ہمیں انمول کر دیا کبھان خدا دیا بندے آگے اور فرما حضرت عمر بن خطاب نے حضرت حسن حسین والے گل کی دیئے ادھر الی آ گئے علی پاک نے ویکیا علی فرما نے امر میں سکھا کے نہیں بھجیا پتا مدینے میں تاجدار سرکار چا چاچا حضرت عباس رضی اللہ ہوتا لا لو کچھ قرشی بیٹھے سن گلا کرتے ہیں حضرت عباس گزرے دی گل چپ کر گئے حضرت عباس آئے نبی باغ کی کچہری ویجی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھے قرشی گلا کرتے سن پہ میں گزریا وا گلا چپ کر گئے تاجدار فرمایا منادی کرو سب نو مسجد بلاو سارے مسجد چ حاضر ہو گئے آقا ممبر پہ چڑھ گئے سرکار نے فرمایا خبردار لوگو مینو میری آل دی وجہ آ تکلیف نہ دیا جے گل جے خبردار ہر کسی ٹوٹ جان گے قیامت محمد کا رشتہ نہیں ٹوٹنا میرے خاص نے یہ کٹ دے کہ گل ہوزور سکار ہزور دہلے بہت تو لکا کے کرا گل دے بارے کہ بارے مالک وی ہو سڈے دے مالک اہل بھائی تھی سارے سروں کے مالک سی آپ لائے فرمان لا دیا بند سدکے جا مدینے سرکار دے یار آقا دے گم خار مولالی سرکار دی شان انج بیان کر د یہ نشان پہ بیان کرتے پڑھ پڑھ میں بیان کر کر کے تھک جنیاں جیت حضرت مولا دے بارے حضور بیان کر چھوڑ جانا قرآن جو فرماوے اللہ دا بیان کے بار حق حق اللہ جو والذین و ایمانل دسو صحابہ ایک مینو آ گل سمجھیے توجہ ہے ایک منو جی کہ صحابہ حضور سرکار دے کئی خلاف سن دے کئی اہل بی میں کیا بھولیا ادھر صحابہ ہے ادھر مخالف صحابہ دے لفظ دے مانے دا پتا ہے کہ کی؟ میں آ صابہ کا مطلب تو ہوتا سنگھی کدی سنگھی بھی مخالف ہوئے یا صحابہ نہ کہو یا مخالف نہ کہو ایک گل پہ کر پوڑیا حضرت محلہ کشا سنگتی ہمیشہ حضور دے دارہ نال رہی اس واسطے سنو جدو علی پاک سرکار پوچھا گیا پہلی تی حکومت انج نہیں قائم ہو سکی جی پچھلیا ہوئی سی بھی حضرت صدیق دی حضرت فاروق دی ادرت اسمان توجنی قائم ہو دے مشورے دن اب مشورے راش نہ خدا دیا بندے توجہ فرماون جن نبی پاک نے اپنی نگرانی تیار فرمایا اس پاک ہستی کی سیرت مبارک سن چکھاو فل سگا دیا سیت مولالی چال چلن کا کھاو پیو علی مشکل رضی اللہ ہوتا ان میں شان جان وی کم بھی سب تو ویڈی حضرت مولا مولالی دی پہچان ایک بہادری نار دوسری غیرت, نار دوسری غیرت نار غیرت بہادری اپنی مثال الی ہیرت نی جی گھر والی اللہ سونے نے مولا علی عطا فرمائی سی جی نکاح آسمانہ تو پڑھیچ کے آئے سن شرمایا والی سی فرماندیاں نے چاہ نہ مرد نیک نہ غیر مرد, مرد اوکھے جب علی مشکل خوشا دیا نبی بات سرکار نے سجے دار کی حضور نے فرمایا علی باہر دے کم تو کریں گا گھر دے کم میری بیٹی کرے گی تراکش سبحان اللہ اللہ صدکے جاواں ایک عام اثر حضور سرکار ترافت حیا شرم دے جڑے لوگ سن ہیں بند کر سبحان اللہ تے بنا شاناں تے فاضل جناب تے उल्टी पीछे जनाब जी बैड एक की फोम की मशहूरी पी टीविया خدا کی جی قسم کر گیا یہ مراد کوئی کام ہے لندن والے پاسوں جہا علی آسوں کام ہے نا وے بی بیو نے دا نقشہ ادا کر مرد شیر خدا دا نقشہ دا سبحان اللہ اور فرما ایک دن علی پاک سرکار گھر دے اندر فاق مولا سرکار در در حق شالی سرکار شرمائے نہیں گھبرائے نہیں نہ اپنے گھر نو فرمایا کما کے لے آ شالی باہر نکلے مدینے نے باہر نکل جی مائی سارا بناونا سکھلوتی مولا علی دے او بی بی مائی علی تیری مزدوری کردہ وے تائے کر دے تے کرد کر دی جن ڈول پانی دے خوہ بھر کے مٹی تے پاوے گاؤں ہر ڈول بدلے ایک کھجور علی فرما نے ٹھیک کے قبول علی پاک سرکار نے سدکے جاوا نبی پاک دے داماد مقدس نے کائنات والی وارس نے مولا کائنات نے جنہ دی آل اولاد دا صدقہ کائنات کائم خلوتی ای. ہر زمانے دے اندر سوا لکھ ولی ان ولیاں دے ولی ایک گوس ہے وہ غوث ہمیشہ و حسین کا پتر ہی تو کی سمجھنا سوا لکھ نبی بنا خدا نے سوا لکھ صحابی بنا رب نے سوا لکھ بندے نو سا جوی جوی سا نا آدھے نے چوبی گھنٹیا چوبی گھنٹے سہ امام مابی مالکی رحمت اللہ لے شرا جوہرتوں چوبی گھنٹے جو ہر دور بلی ہوں سوا لاکھ بلی دکتب لگتاب ہوں گوسا کا واس ہوں وہ ہمیشہ سد کی اولاد ہوں سوا لاک اپنے رواج بڑا رکھے نبی سوا لاک سہابی بھی ولی بھی ساہ چوی گنجے مطلب ہے ساہ چلتے سوا لکھ کی سمجھنا ماتر سمجھے کہ کسی سائنس کی وجہ سے یہ سا چل رہا ہے نہ سائنس کے پت پڑے تیرے سا اٹا بند کر سکتا ہے معلوم ہوا جیسے اللہ کے درویشا نے دی برکت آئی سوا لکھ دنیا تو مک گئے رب نے اینج چا کر نہیں ارشا ہاں کیا مت قائم ہو جانی ہے تو سمجھنا پھر رب نے سانو بڑے امس رکھنا رکھنا کوئی ضرورت نہیں رب سونے دی अला सोनेहाज अपने प्यारतका अला सोने सदके जाव तवजो फरमाओ मदीने देताजार भजूर سولہ ملیاں مل علی پاک نے بڑا دجورا لیا ہزور کی کچہری حضور فرما نے علی لوگ علی کرتے ہیں سونے مزدوری کیتی ہے अपनी उजरत दिहाड़ी ला आया वगर मेरा दिल किया खान दिल गवार नहीं दरवेशवाइन भी हता फरमा <laughs> क्योंकि उेटू हों जरा हर्षा चुपे अपने गुजर पेटू माल पेटूए पेटू, पेटू भी कभी बंद दे, खुदा देते ने बंद होना सकूल आले बेली बन गई वो आते اس واسے ہر شہ وہ کےجرے شاہ مقیم دی ایک جتی پانچ سات مران گوانا کتی مرے فکیر گلیاں ہو جان سنجیاں مرزا یار پڑے یہ ہے جی ایم ایل اے جانا ایم پی اے انسان وہ نکال کر دوسرے میں ڈال دے تو آخر سدھا سدھاریا بندے تبجو فروا شاہ علی مشکل پشا سدکے جا आपकाररत सी जो मजदूरी कर दे ये दे मैं ये हो कि जो है, उसको लौकरी मैं बी ए कर यह बचारा हम किसी नौकरी यह पुत्र तेरा कम न हो बद वक्त यह अंग्रेज स्कूल बना इसे वास्ते ने ताकि निकमिया की वार तैयार हो जो उतो नौकरी सारियां लभ नहीं सकती اگے ہی بڑے ایم اے روڈ اندر جب آئے گی اس جناب خیال پا دسان تو وہ ہے جس کے پاس بہت بڑی کوٹھی ہو بہت بڑی گاڑی ہوا پا لوں گا میں جیسے کر करे ना तेन चंगा जम बैठा उदाह वास्ते मैं जिन्हें अनपढ़ तबका वेख्या है ना वो अपने मां प्यो की झोकी इज कर मिसाल दिती है बी एक जाट बंदा ना उनका पुत्र एक जट तो प्यो पांड जावे सिर से जावा भारी वजनी अगू पुत्र आ गया साइंस पढ़िया उस आख्या पुत्र आग आवी मेरा गाठा प्या जान गाटा दे। पख्या डैडी आप ये बताएं आपने इतना भारी उठाई कैसे ऐदो एक पुत्र उस आख्या पुत्र आ गया میری ما لیا تو پڑ لیا سا کچ پٹ کے تمہارا کنجرا جی میرا یہ پوتر نہ آتا میں سان لیا ماں سردوں لگا رہے حقیق نگا رہا میں ایمان بہتا بندہ پڑھیا وہ لوگ تو آخ چلو تیری مہربانی افسر گبارہ نہیں کرتا بوڈے ہو جان تو ستی کھڑے آسے جیسے اصطبل کھوتیاں بنا ہو اس پاس سچ چکتے ہیں جوں جی اگریز جو رکھتے ہیں اپنے پیو نتا ہی نہیں ہوتا ساڈا پیو ہے ہی کہڑے پاس آپ استادو شکر جاوا علی مشکل کشا والا سبق ہو پتا لگتا پیو دی شان کی سبھا نیا بندہ تبجو فرما شالی مشکل کشا سادگی کا پیک کر ترک دا کا کر کروا دا پیک کر آج جی کا کر بادشاہ نے دورے تے کے جے کوئی بندہ دے تو جا میں جانا علی دے اس ملک تو وہ پوری ادی دنیا بنتی حالت کی ہے بادشاہ دی سن جسم لگیاں ٹاکیاں مینو ایک کہنے لگا فٹے پرانے کپڑے چوکھے کپڑے پہ بادشاہ کا فرد پہلو بنتا ہے میں دے دلیفے ابو بکر ہے وہ بھی ٹاکیاں لگا نظر آیا میں امر نو بھی ٹاکیاں لگا نظر آیا میں اسمان وہ بھی ٹاکیاں لگا نظر آیا میں علی ن وہ بھی ٹاکیاں لگے نظر آئے نے نو پتہ لگ گیا کہ وہ نبی پاک سرکار طریقے دے مطابق بادشاہی اوہی تلا سکے گا جو بادشاہ وی رہے تو فقیر بن کے وی رہو علی بدار جا رہے بادشاہ وقت نے ٹاخیاں لگیاں نے جتی ٹوٹ پی ہے ایک جتی کچھ پا لئیے دوسری پیران بدارج بادشاہ پہ جانا نو پارٹی سلطان جوڑے مبارک ہر گلیے کریے بغیر جوڑیا پھر کئی وارہ جوڑے مبارک کا ستما جائے ہزور سرکار نے ایک جیتی مبارک ہاتھ پا لئیے دوسری پیر گی ایسے حال چمنا دلال پھر رہے <تصفح> <تصفح> ہاں? کیونکہ دے ملک دے gud meeri asao paashat اتوار ہے علی پاک پلارے علی پاک پاؤں فردے راہ دستے پھر کوئی پنب لے کے کھڑے سمانٹوکرا لے کے کھڑے کالی ہاتھ نے سر ٹوکرا مبار... دے وزن نال اللہ دے قرآن دی. تلاوت کرتے ہیں آخرت جنت والا گھر اچھا انے جا زمین اچے ہوچے ہون دے خیال میں چودری بنا دنیا میری جتی چکے میرے گی دا گیٹ کھول کوئی بندے کاسان ہوتا انسان اللہ فرماندہ دیاں گے جڑا زمین ہمیشہ نیوا ہو کے را راکھنا سبحان اللہ اس واضح تے شالی مشکل کشا اے تو بھی پڑھ دے جان دے سن نال لوکا دی خدمت بھی کر جا رہے لے تے تقوی طہارت تے دنیا تو نفرت دے عالم سی بیت المال دا خزان چی ابورا حضور دا صحابی سی علی دی بیٹی بچپنے نے چھوٹی جی معصوم بچی ہے حضرت کا بوا پھر سرکار صحابی نے پیتل مال ویٹیا مولا علی دی بیٹی معصوم بچی آ گئے بیٹی پیا کنگل کیوں پا جائی میں تیرے ہاتھ سوائے کنگل کٹ دیاں گا برا فرد کرتا ہے سونے छोटी बच्ची समझ के पवाया फिर मैं याद कमली वाले ने अपनी बेटी दा निकाह मेरे कीता सी मैनू एक मंजी दी एक मटका दता एक मशीला दिता सी एक खेस दिता सी रात ابھی اس سونے سب دن چڑنا اسی بکری نا سائے دس ہوئے انج کی درویشی کسے آخر حضور پرانے چاقیا کی لوگ جی کپڑے موٹے کپڑے پاؤں جی پتلے بھی پڑے فرمایا دو راض میں ہو ایک راج علی جو ہمیشہ میں اللہ دی باہر گا نیاز مند رہا ہوں. میرا نفس تکبر نہ کرے آردار. دوسرا فرمایا نہ میرا مومن ہوئے گا وہ میری پیروی کرے گا وہ بھی بچے گا آکڑ والے کپڑے ت اس واسطے فرمایا میں کرنا ہوں گل سمجھی ایمان دس شانہ بخ فا کے فکر چ پائی ہے یا دولت سرمائے پائی سچ بولے فکر پائی فکر پائی تناس پائی شکر پائی رب کی ہمدال پائی اللہ دی فرما برداری پائی دین دی خدمت پائی تو سمجھ لے معلوم ہوا شان پاون کا طریقہ اکوئی دوسرا نہیں فرو حامان شداد جدید نمرود کافر وہ تو کیسر و کس جیسے وہ شان بناتے تھے مال دولت سونا چاندی محل روپے دن شان نہ مل سکی برباد ہو کے نام نشان مٹ گئے سب کے جا تو شان پائی نبی دے امت نس دن شان طلبگار بنو دے دین دے خادم بنے ہزے رب تمہوں آپ ہی آخرا سوال قسم کر کے ہزور کے دینا سکھ سمجھی بےزتی عزت سمجھی ہر شہ مگر حضور کا دین نبی حکم نو نہ سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے دوال بندہ مومن کا بے دری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں تو آندہ ہے مسلمان پہنوں سبق پڑھایا جا رہے نے سکول پہلے لوگ غریب تھے غاروں میں رہتے تھے پلان تھا بیچارے جانوروں جیسی زندگی گزارتے اتنے نو دلہ احمد والے اور آج لوگ ترقی کر گئے محلوں میں رہتے ہیں فلان کرتے ہیں میں پھر آتے نے کہ جناب ہوں مسلمان ترقی کر گئے وہ آدھا بد مسلمان نشان دولت نال نہیں نہ مسلمان غریبی گریبی غریبی نال دے حضور دے صحابہ نبی اہل بہت دے انہوں تے الٹا شان پائی لے سبب کچھ اور ہے جسے خود سمجھتا ہے سوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں بے زر بے دولت مسلمان کا سوال نہیں آتا یہ سوال ابو آئی جگہ کم وہ آتا ہے مسلمان تین سبق پڑھایا جا جائے پہلے لوگ غریب تھے غاروں میں رہتے تھے فلان تھا بچارے جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے نعوذ نوج بلا اور آج لوگ ترقی کر گئے محلوں میں رہتے ہیں فلان کرتے ہیں میں پھر آتے نے کہ جناب ہوں اصا مسلمان ترقی کر گئے وہ آتا ہے نو شان مسلمان نان دولت سرمایہ نال نہیں تے نہ مسلمان غریبی نال اجڑ جے غریبی نال اجڑ دے, دے تو حضور دے صحابہ تے نبی دی اہل بیت اجڑ دے ان تے الٹا شان پائیے پھر سمجھ لے سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے سوال بنتا مومن کا بے بےستری سے نہیں بے زور بے دولت اور نہیں ہی کملی والے قانون پی کے رکھ گا ہر دنیا نو آچا کے اللہ قرآن ہے من کان زوری دل عزت فلی عزت اللہ فرماؤں عزت دے ارادے رکھ دے بولو بولو عزت رکھنا کرو دس دو فلی لاہل عزت و جمیر ساری عزت میں مالک عزت د کی مطلب جب عزت میرے کو میری کول جی عزت ہے نا وہ میری فرما برداری سکتی ہے میری مخالفت نال کوئی نہیں لے سکتا خدا کی قسم کر کے آنا علی پاک نزت ملی ہے سمجھا لو نبی دی داری کی تھی نبی سرکار دی غلامی چاہی اب سونے غلامی دا کا سلاتا فرد جو علی مشکل ملک کالک بڑے بڑے, بڑے بادشاہ ہو رہے ہیں उत्तू उत्तू आते जे बल्ले बल्ले जीवे जीवे जीवे, जीवे, जीवे, जीवे। थलो आक्त मिले तेरिया लत्त खिंचा ते दसा करीदा की خدا دی قسم کر کے آنا ایک نبی دا دین ایسی دولت جے شیر ربانی واگو پیچھے چل دنیا ہمیشہ کیونکہ دی, دی رب عزت کرے دی مخلوق وہ دی عزت, کرے, ج دی رب عزت کرے پیدا کرا کرے رب سونے دی کر جی دی دی کی رب جیت کرنے پیارے کی عزت کردو ہی ملتا جہلو اپنی گوا دے رب دہلو گوا دے جا گلاؤ فرید فرما ہے تڑے دیکھے تھوڑے کھادڑی ہوں تکڑے دوڑے کھادڑی ہوں تیرے نام تو مفت و کادڑی باندڑ باندیا کتیا دبی کٹھا میں مٹھڑی نت جان بلب بندیا مولا علی سرکار بھی سیرت سب کاغذی منافق نہ ہزور کی تعریف کرتا مول بھی کرتا ہے پیر بھی کرتا ہے سن کر بھی کرنا کرنا شہابت کرنا مگر جب سان زندگی اپنا آگی جدو عملی زندگی چلن کی واری آگے ہوں تو, یار تو مونتے ہو رہے. مونتے بھی چودہ سو سال پچھا نہیں جا سکتے ہوں آگا تو اگاہ ہی جانا کرو آؤلی تم جی گلیں کر اب بی رکھیے جیسے ہزار سرکار کی شرار بھی او بن جائیے چودہ سو سال کسان سے کور بڑا ترقی اچھا چودہ سو سال کسان ہم کو ترقی یافتہ اقدام کی سات میں کروں گے حلیم کا ڈبا دیکھے دھوا بچے کھڑے جی شہر چا دل جی ہلی بنتا نا ہلا ہلا منےسا کا جب میں سنیا تو میں آخیا بھی تو بندہ پیشاب پی لو چاہ پی لو کی پہنتے دو تر کھاد سرف لف بوائے وال صفا پاؤڈر نام کی ہے ہلی ریب ہلا میں آلہ ہے انہیں بسے چمار کلا ہے ہلا نام رو دھ تیار ہوتا پھر اتنے کی لکھے حلیب میں کیا حلیب نہیں یہ سلیب سلیب سلیب جان دے وہ عیسائی کا کانٹے والا نشان یہ سلیب جانا اتنے لکھا سی ترقی پانے کے لیے ترقی یافتہ قوموں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنے بیٹی بیٹے کو سکول میں بھیجے ترقی یافتہ قوم کے سامنے کھڑے ہونے کیڑی قوم رکھو ترقی یافتہ کہہ آ بولیا جی سور خانے اگلے دن اخبار چیا دنیا کے ایک سو تیرہ ملک ایسے ہیں جو سانپ بچھو چوہے ایسی چیزیں بڑی شوق سے تناول کرتے ہیں کھاتے ہیں کیونکہ وٹامن ہوتے ہیں ترقی کرنی ہے گوشت لاؤ بکرے کا ڈیڑھ سو روپے شیر گوشت گل پیا گئے میں آیا موج سے لگ گئی وٹامن بکرے تو سودا مفت کا ادھر پراؤنا آئے کچرا ڈھکل چکو پانچ سات چوہے پھوڑ کے اگے کو۔ لو جی تھی کھا تے نال اپنے خاندان یہ ترقی آفتا اقوام دال اگلے دن اتنے انہاں جلوس کٹ مارے انہاں آخیا بھائی یہ کپڑے کہاں سے آ گیا کپڑے اتارو تحریک چل گئی کپڑے اتارو کپڑے اتارو کسی گئے شہر والے دن شعر والے شہر والے وہ اسے چکر چی کل اتر دے آج ہی اتر جرف مول بھی رکاوٹ بنے کھڑے نہیں لا کے ستر کے چکر جلوس کر دکھ لا کپڑے نہ ساڈا بہلا کر جب ابھی جمے سا اسلے کو نہیں سر ہوں کتوں گا پورا پناہ ہزار بندے ننگے ہو کے تھوڑے برطانیہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جلوس کر یہ ہے ترقی یافتہ چالی فیصد بڑھیا کتیاں پنج فیصد بندے کتیاں وہ آتے ہیں سان گوارا ہی نہیں یہ کام ہی سوکھا جائے ایمانے میں کے بول اے حال ہے ترقی آفتا کا ہوں لیکن ساری منافقت یہ کیوں برباد نہ ہو انسان کا خیرا جب آسان جانوراں تو پہرے گے چودہ سو سال پچھے جانے تو ایک پاس سف لگی اس سف چ نوی سمبیا کھلوتے نے اس سف سی کے اکبر جیسے مرد کھڑے نے علی جیسے کھلوتے نے پاک حسین جیسے کلوتے نے بی بی پاکوں سیدہ عائشہ سیدہ خاتون جنت ورگیاں کھڑیاں نے دوسری سب پہ ترقی آفتہ کی لگی کلی بچ سور کھانے نگے کھڑے ظالم ویشی لٹرے کھڑے نہیں پھر ماں بدکاری کرنے والے کھڑے نہیں نہتا ہے نلال نہرام داسی نہ پلیتی جیسے ترقی آفت سف سمجھ نہیں لگتی کلمہ حضور دا ہے پر نہیں سف کیڑی پسند کرنے بولو بولو ترقی یافتہ آیا مڑ میں آخا گا جہے آدمی سانکی یافتہ کے ساتھ ملے میں آخا گا یار دنیا کھلو مت والے دن بھی قبول ہے پتا ہے بھی اتر چترو لوگ ہے اللہ نے سب تو پہلے ترقی والے فرنا دل آپ دونوں جہان دی سف من میں یا دنیا بھی مولا علی شیر ربانی والی سافت رکھی یا لا قیامت والے دن بھی یہ پاکوں کی سافت رکھتے میں جیڑی قوم اپنے رسول اللہ کی جی سفر بھی گوارا نکلتی کتوں علی پاک کے میرے نارے نہ پڑے میں فیلے نا آن والے بیٹھن والے سنن والے سنا والے, سنن والے. े मार सब तो पैलो जन्नत जा बेली आऊ जन्नत जड़ी इस तरह नारबदी वो तो किधरे सरगोदे पही है रब सोने वाली जन्नत नारों नहीं ली नारे ते मुनाफ भी मार लेंदे ने ختری بھی ہزور دیا لکھتے نہیں ایمان تے عشق دا ایمان دور دونوں نبی اشک دین تو ہر شا قربان کرنا ہے اے نارے مارن والے جیسی چاول والے جہی بھی آمن مسی جنکی بنا روپیہ نے دعائی خدا دی جا کبال ہی ایمان ہی چٹ کی آپ نے بندیاد جناب اتنے کئی اندر شیر پڑھن دے علی دا نارا جن پکارا وہ کدی میدان چ نہیں ہریا گا میں نے سمجھ لگی ادھر علی کا نعرا مار دے امریکہ بم مار کچو مر دے تو کدی سوچیا یار علی کا نارا بھی مار دیا اسچمر بھی دے یار علی تیرا نارا جا کہ میم سمجھ لگی جیڑی قوم نبی دے دین نو اپنے گھر اپنے ملک قانون کچہری رکھنا گوارا نکرے تعلیم سکول نبی سرکار کے دین قرآن کا ہرشن یہ ہو نمبر رکھنے تی ستر پہر یہودی کی زبان دے ڈیڑھ سو گھر گھر چ لگے ہوکے جاجی نچت پھر ماں بھن ویٹے بلو میں مدد ہاستے نہیں آنا میں امریکہ کے بم آخنا مردار مد تو نہیں کی اللہ قرآن فرماندہ ترکن فتم سکمار اللہ فرما ظالما ول تھوڑا جا جھکاؤ نہ کروڑا جا نہ کرے کر ورنہ تنہوں اگ لگے گی جہنم دی دیے دوست بھی اللہ تو سوا کوئی نہیں اونگے. توانے مدد بھی نہیں ہونی اللہ دے بندیاں سادہ کافران دی تعلیم یہودیاں بلے جھکاو ہنجی اپنے قرآن نو نالیاں سکتی کھڑے آئے ہنجی قرآن دا حشرے کی تی کھڑے آئے ہنجی کچہریاں کوٹاں دے بادشاں واندے کول حکم سارا کافر دے پیچلے اللہ دے قرآن نو ٹکے برابر نہ سمجھا جاوے اور اللہ دا قرآن جے دے نال ہوئے گا مولا علی او دے نال ہوئے گا مولا علی آقا نے فرمایا ال ما علی <تصفح> علی ما القرآن تو بولتے صحیح ذرا صبح نے فرمایا ملتا. علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے معلوم ہوا جڑا قرآن تو باغی وہ علی کا دشمن جو علی کا دشمن علی اس کے شکر پارے نہیں دیکھتا اس کی گیار دیکھ کو نہیں دیکھتا مولا علی دیکھتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمارے دین کی عزت کتنا انگریز مارن والا نظر علی بے داری آئے سات شرم نہیں آتی علی دلی پاک سرکار دی سنت ویک کے بوٹا پھیری کھڑے نیلی میں ہور ہو ڈرا ڈرامے کسی ہوچا میں لاہور گیا لاہور میں گیا بادشاہ مسجد میں پا گ ہوے وہ بغیر تو مولا سرکار کھاتے چنگے پائی کھڑے جے ہوں دنیا کافر ویکھ کافر ویکھ وہ آخر کنجر محلہ علی بہ نام مرادو تے اگلے آخ گے یار علی نوز بلا ڈگ جانا ہے میں کیا بخبختو علی کے کھاتے میں ایسے بےغیر کو مت ڈالو علی کے کھاتے میں جب کیا کے روز رجسٹر کھلے گا تو حضرت شیرے ربانی کا نام لکھا آیا! حضرت بابا فرید کا نام لکھا داتا کا نام جناب جی ہر شہر تو بابی حضور دے دین تو خدا دی قسم مولا علی کسی شہر پیار نہیں تا? علی نو اپنے پتر بھی پیارے نہیں سن پتر پیارے ہوں پترا بچاؤ دین گولی کیا پتر تصھی تو باروں واری قربان ہو جایا جے مگر ساڈے حکم رسالت دے آنچ نہ آ ج معلوم ہویا مولا علی کا وہی ہے جو حضور کے دین کا سچا وفادار ہے جو یہودی کے تمام نظام تعلیم قانون تہذیب کا دشمن ہے مولا علی سرکار کی ہر بات کو اپنے لیے مشاع راہ سمجھتا ہے سراپا ہدایت سمجھتا ہے سر نجات نجات ہے سر عزت سمجھتا ہے سراپا وکار ہے کر دیکھ کے مکھی گل مکاو بھی ہر شہنا مد سمجھے گا ود رکھے گا ود عزت کرے گا سمجھو مولالی میں سویرے دن بولنا ہے پھر لاہور جانا ہے لاہور گیانی سنانا ساری زندگی فضل چشتی دیاری زندگی پورانی سنانا ساری گی, سار گی. بڑے دونوں دے. بڑ دے سلطان بڑ گے پڑا سو جی سنا تو مان لیا تو دے سن کے ہزار نے سن کے لکھن ساری لگی فضل امن کشتی بھی مانی لگے فضل امن کشتی بھی مانی لگے انی سنا سارے ڈلے لوگ حساب ڈل لونا کو دے ایسا بندے سنتے فلپنا جب دنتے فلپنا جب حدیث سوالی پراندی سوال پیاری جی فضل احمد چشتی دی ایمان مانی لینگی حجن رمن چشتی جی یہ مانی لندگی پرانی سنایا انہیں ساری دی جب تو نشان تشانی جائے پر تو نشان مٹ جائے رسمار جنی پہ چان مٹ جائے مشری آئی چریری آئی چل چ ساری زندگی ہدنے آمن چشتی دی من بندی پران سنایا پران سنایا ساری زندگی چشتی دی چی لگی سامنے آ لگے بھولو تا کوئی نام جلی سمجھوتا کوئی نام سامنے آ لگے بھولو تا کوئی نام تا کوئی نہ ہاکو سچ دس آئے سچ ساچو دسیا ساری زندگی فضل احمد چی دی مانی لندگی پران سنایا ہونا پران سنایا ہونا ساری زندگی فضل احمد چشتی دی مانی لندگی ہمیشہ نہیں ہو رہنا بنگیا جاگوتے ہمیشہ نہیں ہو رہنا بنگیا ایک دن تم جانا رہنا بنگیا جاگوتے ہمیشہ نہیں ہو بندیا ایک دن تن جانا پہنا بندیا وسیعت مسلمانوں مسیحت روشان کی ساری ہوں گے فضل احمد چشتی دی گے فضل احمد چستی دی مانی ن لگے پران نے سنایا سارے لگے تری بلام آپ تایا مالتا تری بلام آپ تایا مالتا تر گے اپنی سفایا مال کا کر دے اپنی سفایا مال خوجا گوڈ خواجہ دے گوڈ ساری زندگی بگن رمن چستی دی می زندگی پران سنایا ان پران سنایا ساری زندگی سنکام ترون تمایا کھاجا شب ساگلے سنکام ترو تمایا کھا جانے سنکام ترو تمایا جد مجدد اسلام پگلے پر مایا چشتی نے رگڑا یود نو کشتی نے رگڑا یوگ نو کشتی کا رگڑا سکون کشتی کا رگڑا جلیم کشتی کا رگڑا کپڑوں لایا ساری زندگی بگلے امن کشتی دن لگے سنایا سنا قرآن سنایا پران سنایا ہونا سارے دیکھ پولیس عوام کو چردی نہیں دہ دی گرمی سردی اردو پولیس آوام کو چردی نہیں دہ دی گرمی سردی رات دی کرے داشت گردی ڈی انگریزی پاوے فردی رشوت دال پیے پیٹ فردی پڑ گند کھاوان دی آدی گئی ہے پڑ گند کھاوان دی آدی گئی ہے آدی گئی ہے آدی, گئیے آدی, گئیے آدی کوئی نہیں چارا ان ظاہر ان ظاہر ان ظاہر دشمن دیکھ یہود نہ تھارا فت ثکول دے پہن چھڑویں تے تین پیارا عرض کیتے ہن عدلیہ دا وڈا قصور ہے قاتل کو چھوڑتے تے مدعی خطور ہے آلا. آلا. آلا. عرض کیتے ہن عدلیہ دا بڑا کسور ہے قاتل کو چھوڑتے مدینال فطور ہے ہرگال ظالم دی سونتے منیدہ ضرور ہے غریب کی تے کھڑا بلدہ تنور ہے ایو محکمہ سمجھ بڑا سور ہے ہم ادالت دا محکمہ ہم ادالت دا محکمہ سبوں ہیں منافق ہم ہی ادالت دا محکمہ سبو ہی منافق یودی کا یوی کا قانون پیا چلے گا سارا دشمن سارا دشمن دیکھ ورا اگلے شہر دریبے کٹ فوج ہیں غریب کٹکس لوائے فوج ہیں سڑکیں دلہ کے تھر شہید کرائے فوج ہیں امریکہ کو اڈے دیوائے فوج ہند تی لاکھ افغانی مرائے فوج ہیں چودہ لاکھ عراقی کی بچے ہلائے فوج ہیں امریکی ڈالر دی خاطر مسلم خون دا امریکی ڈالر دی خاطر مسلم خون دا کی بیٹھن ٹھیکے دار ان ظاہر دشمن دیکھ یہود نصارا فت ثقول دے پہن چھڑوے تے دین پیارا عرض کیتے ہن شاعر دی گال سورو دل نال ہندا ہوتے دے وہ خاص خیالے اے ہن ہر مسلم اکھ پھا لے موجودا اچھا سچ دا دیکھو حال قانون پچل تے پرے تے چلا گزر گئے کئی سال اے قانون کور دا چھوڑ دے کو سمجھو کفر داس مینارا ظاہر دشمن دے کی نسارا سکول دے بےحن چھڑوے دے دیتے اج دے مٹی ہانی آگ